أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعزم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير مند الذي يقرض الله کردن حسن فیداف له وله لہو اجرن مقصد صورت الحدید کا اد الى الانفاق الفاق الخمسہ اور سات میں ترغیب دیا جاتا ہے جہاد کا اور زجر دیا گیا ہے بخلا کو سورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید ہیں جن میں دعو توحید تصبیح کے ساتھ ذکر کیا گیا اور اس پر پانچ عقلی دلائل وہ ذکر کیے گئے کہ اب یہاں سے ترغیب دلفاق پہ وہ پانچ وجوہات وہ بیان کیے جاتے ہیں پہلی وجہ وہ آیت نمبر سات میں اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے اس مال کا اصل مالک اللہ ہے تم صرف اس مال پر بٹھائے گئے ہو یہ مال تمہیں تمہارے بڑوں سے اللہ نے بڑے چلے گئے اور تمہیں ان کا خلیفہ اور نائب بنایا قائم مقام بنایا مال اصل میں حقیقت میں اللہ کا ہے تو جب مال ہی پرایا مال ہے اور اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تو اب پرائے مال میں تم کیوں بخل کرتے ہو ہمارے استاد محترم یہاں پہ اکثر دہلی کے جو حافظ صاحب ہیں تو ان کا واقعہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ دہلی میں یہ جی پہلے پہل ایسے ہوتا تھا کہ یہ پیسے سکوں کی شکل میں یہ ہوتے تھے اور بعض لوگ اسے پیسوں کی تھیلی میں ڈال کر جی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اور یعنی الٹتے پلٹتے تھے تو ایک شخص نے اسی طرح سکوں سے تھیلا جو ہے وہ بھرا ہے اتنے میں ایک حافظ صاحب آئے اندھے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہیں تو اس نے کہا کہ یہ پیسے ہیں تو اس نے کہا یہ آپ کیوں اسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہے ہیں تو اس نے کہا اس سے دل خوش ہوتا ہے تو اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی دے دو تاکہ میرا دل بھی خوش ہو جائے اس نے کہا چلو یہ اندھا ہے اور جی ایسا تو نہیں کرے گا کہ میرے مال پہ یہ وہ قابض ہو جائے تو اس نے اچھی نیت سے وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے حافظ صاحب نے دو تین مرتبہ اسے ہاتھوں میں الٹایا پلٹایا اور اتنے میں اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ اے لوگوں یہاں پہ کوئی ظالم ہے مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے وہ شخص عقلمند تھا اس نے کہا کہ اب اگر میں کچھ کہتا ہوں تو میری تو خیر نہیں ہے اور لوگ الٹا مجھے ہی ماریں گے تو وہ خاموش رہا لوگوں نے کہا کہاں کائیں تو اس نے کہا یہیں پہ تھا وہ ظالم جو مجھ سے میرے میرے پیسے پیسے جو ہے وہ چھین رہا تھا حافظ صاحب مسجد کی طرف نکل پڑے اور مسجد میں وہ شخص پیچھے پیچھے وہ آیا اور آفط صاحب رات کو جب لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگ مسجد سے وہ نکل گئے تو آفط صاحب اپنی لاٹھی جو ہے تو وہ ادھر ادھر پھرا رہے ہیں کہ مسجد سے نکل جائیں میں دروازہ بند کر رہا ہوں جب اسے یقین ہو گیا کہ مسجد میں اب کوئی رہا نہیں ہے تو اس نے مسجد کے دروازے کی کنڈی لگائی اور آفط صاحب ان پیسوں کی تھیلی کو وہ ہوا میں پھینکتے تھے اور اسے کیچ کر لیتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ جسے دیتا ہے تو چھپر پاڑ کر دیتا ہے اور جب اس نے ہوا میں کئی مرتبہ وہ پیسے پھینکے وہ شخص مسجد میں خاموشی سے وہ ایک جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے ہوا میں وہ پیسے پھینکے تو اس نے ہوا میں ہی اسے کیچ کر کے مسجد کا دروازہ کھولا اور وہ وہاں سے نکل گیا اب حافظ صاحب نے ہاتھ یوں ہی پکڑے ہوئے ہیں اور پیسے دوبارہ نہیں آئے صبح ہوئی اور حافظ صاحب مسجد میں جب لوگ آئے تو لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ میرے پیسے تھے اور میں نے ہوا میں یوں پھینکے پتہ نہیں کہ چھت میں وہاں پہ پھنس گئے ہیں یا کہیں چوہوں نے وہ پیسے جو ہے تو وہ انہوں نے پکڑ لیے ہیں تو ہمارے استاد محترم اکثر کہتے ہیں کہ دہلی کے آفس کی طرح پرائے مال پہ قابض نہ ہو بلکہ مال اللہ کا ہے تو کیوں پرائے مال پہ تم قابض بننے کی کوشش کر رہے ہو جس کا مال ہے اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ میرا مال لگاؤ تو کیوں مال خرچ نہیں کرتے تو یہ پہلی وجہ آیت نمبر سات میں یہ آمین الب اللہ ایمان رسولی ہی اللہ پر رسول ہی اور اس کے پیغمبر پر اور یہاں پہ ایماند لانا اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر صورت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پر اور رسول پر ایماند لاؤ جب وہ کہتے ہیں کہ مال خرچ کرو تو پھر خرچ کرو اور یہی اللہ پر ایماند لانا ہے وہ انفکو اما جالکم مستقل نفی ہی اور خرچ کرو اس مال میں سے جالکم کہ اس نے بنایا ہے تمہیں مستقلفی نہ بٹھایا ہوا بٹھایا ہوا اس مال پہ مستخلف اور یا قائم مقام اپنے بڑوں کا یعنی پہلے یہ مال تمہارے آباء اجداد کے پاس تھا پہلے یہ مال تمہارے بڑوں کے پاس تھا تو اب اللہ نے تمہیں ان کا قائم مقام بنا دیا ہے اور تمہیں اس پر بٹھا دیا ہے اسی لیے ہم حاصل مانا کرتے ہیں ورنہ خلیفہ یہ قائم مقام اور نائب یعنی اپنے بڑوں کا کہ جس نے بنایا ہے تمہیں قائم مقام اپنے بڑوں کا اور جس نے بنایا ہے تمہیں بٹھایا ہوا اس مال پہ فی ہی اس مال میں تو جب اللہ نے ہی تمہیں اس پہ بٹھایا ہے تو کیوں مال خرچ نہیں کرتے مستخلفی نفی ہی بغوی معلوم و میں وہ معنی کرتے ہیں مستقل فی نفی ہے اے ممل کی نفی ہے کہ جس نے بنایا ہے تمہیں مالک فی ہی اس مال میں یہ مال اب تمہاری ملکیت میں ہے در حقیقت اللہ کا ہے لیکن عارضی ملکیت تمہیں دنیا میں دی ہے آگے وہ کہتے ہیں بغوی المال الما لانبی دیر یہ وہ مال ہے کہ جو غیروں کے ہاتھ میں تھا تمہارے بڑوں کے ہاتھ میں تھا وہ دنیا وہ چلے گئے اور یہ مال اللہ نے تمہیں دے دیا فکان کلما لفہ تو یہ قائم مقام اور نائب بنے اپنے بڑوں کے گزشتہ لوگوں کے پہلے یہ مال ان کے پاس تھا لیکن اب تمہیں اللہ نے اس مال کی ذمہ داری یہ سونپ دی ہے تو خرچ کرو اس مال میں سے اس مال میں سے خرچ کرو مستقلفین فی ہے اور بنایا ہے اللہ نے مستقلفینہ بٹھایا ہوا فی اس مال میں فلدین عامنومن کم بس وہ لوگ کے جو ایمان لائے تم میں سے یعنی اللہ کا حکم مانا وہ انفکو اور انہوں نے خرچ کیا لہم اجر کبیر تو ان کے لیے بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے ابن آدم کہتا ہے مالی مالی یہ میرا مال میرا مال تو اللہ فرماتے ہیں وہ حلق ابن آدم مالک ابن آدم تمہارے مال میں تمہارے لیے کیا ہے کہ اللہ ما عقلتا۔ یا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابن آدم تمہارے مال میں تمہارے لیے کیا ہے علامہ عقل دفاع افنئی تھا جو کھایا بس وہی تمہارا مال ہے لبست دفاع ابلئی تھا جو کپڑا پہنا اور پرانا کیا وہی تمہارا مال ہے یا تصدق تھا اور جو تم نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں وہی تمہارا مال ہے اور باقی ماندہ یہ نہ کہو کہ یہ میرا مال یہ غیروں کے مال کی چوکیداری کرنا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اپنے مال سے زیادہ وہ غیروں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں کہ اپنے مال سے زیادہ وہ غیر کے مال سے وہ زیادہ محبت کرتا ہو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جو مال خرچ نہیں کرتے تو یہ اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو اور کل کو یہ ویسے بھی وارثوں کا ہو جانا ہے تو خرچ کیوں نہیں کرتے مماجا مستخل فی نفی کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے اس پر بٹھایا ہوا فی اس مال میں یا قائم مقام اپنے بڑوں کا فی اس مال میں تو وہ لوگ کے جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے بڑا ثواب ہے و ما لكم لا تؤمنون بالله اس میں اب مزید ابھارا جاتا ہے مال خرچ کرنے پہ و ما لكم لا تؤمنون اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر والرسول اور حالان کہ اس کے پیغمبر يدعوكم تمہیں بلاتے ہیں کس لیے لو امینو بے رب کم تاکہ تم ایماند لاؤ اپنے پروردگار پہ اپنے رب پہ تم ایمان لاؤ وقد اقدم ایسا اور تحقیق اس اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے انکن تم کہ اگر ہو تم ایمان لانے والے اگر ہو تم یقین کرنے والے یہ پیغمبر تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے تم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر دیا ہے توبہ آیت نمبر 111 میں گزرا تھا ان اللہ اشترا الجنہ کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کا مال اور ان کا بدن وہ خرید لیا ہے اور آگے پھر اسی چیز کو قرآن نے وہاں پہ بیع لین دین سے تعبیر کیا تھا وقد اخم عیساکم اور اس نے لیا ہے تم سے وعدہ عہد و پیمان لیا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تو کیوں مال خرچ نہیں کرتے ان کن تمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے اب دھی آیا تمبئی بینات۔ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو بھیجتے ہیں اپنے بندے پر آیات بینات واضح آیتیں واضح احکام وہ بھیجتا ہے کس لیے لیو من نور تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف حالانکہ یہ تو ہیں ایمان والے لیکن پھر بھی اگر مال نہیں لگاتے تو ایسے ہیں جیسے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں مال لگاؤ کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلاؤ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اندھیروں سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف وہ نکال دیں لروف اور رحیم اور بے شک اللہ تم پر وہ شفقت کرنے والا رحیم اور بڑا مہروبان ہے کہ اب اس آیت میں دوسری وجہ وہ بیان کی جاتی ہے دوسری وجہ وہ بیان کی جاتی ہے کہ مال کیوں خرچ نہیں کرتے ویسے بھی اللہ کے لیے یہ مال باقی رہ جانے والا ہے تو جب تمہارا اس کے ساتھ ساتھ بڑا عارضی ہے اور ایک عارضی وقت کے لیے تمہیں دیا گیا ہے کل کو تم نے چلے جانا ہے اس سے تو کیوں خرچ نہیں کرتے اور یہی مال پھر تمہارے وارثوں کے ہاتھ میں ہوگا وہ پھر اسے اڑائیں گے اور ایش کریں گے تو کیوں خرچ نہیں کرتے اور پھر آخر میں جب انسان مرنے لگتا ہے تو بہت سوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ پھر وصیتیں کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا مال لگانا یہ اجر میں بہت بڑا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مال لگاؤ اس حال میں کہ بالکل صحیح تندرست ہو اور تمہارے نفس میں بخل کے وسوسے وہ بھی شیطان ڈال رہا ہو اور انسان کو دل میں یہ وسوسہ بھی آتا ہو کہ غریب ہو جاؤ گے نہ لگاؤ اور تمہیں مالداری کی امید بھی ہو کہ دیکھو اگر یہ مال خرچ کرو گے تو پھر اور مال کیسے آئے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب اس حال میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ اجر کے لحاظ سے بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت بڑا انفاق ہے اور مال لگانا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک انتظار نہ کرو جب کہ گلے تک آ پہنچے گی حلقوم تک گلے تک آ پہنچے گی اور پھر تم اس وقت کہو گے کہ فلاں کو اتنا مال دے دو اور فلاں کو اتنا مال دے دو رسول اللہ نے فرمایا اب وہ مال تمہارا نہیں وقت کا نل فلان وہ ویسے بھی وارثوں کا ہو چکا ہے اور پھر اس وقت وہ وسیعت کرتا ہے کہ میرے پیچھے اتنی خیرات جو ہے وہ کرنی ہے پھر وہ ویسے بھی مال پر آیا ہو چکا ہے اب اگر تم وسیعت کرو یا نہ کرو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ مالکم اللہ تنفیفی سبھی اللہ اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے فی سبھی اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے حالانکہ مال کی حقیقت تو یہ ہے میرا سماوات ورد اور خاص اللہ کے لیے باقی رہ جانے والا ہے باقی رہ جانے والا ہے یہ اسماوات اس ورد یہ آسمان والوں کا اور زمین والوں کا زمین والوں کا سب کچھ اللہ ہی کے لیے باقی رہ جانے والا ہے آسمان والوں کا سب کچھ وہ اللہ ہی کے لیے رہ جانے والا ہے تو کیوں خرچ نہیں کرتے اور یہ یاد رکھو یہاں پہ قرآن نے یہ کہا کہ مال خرچ کرنا بعض اوقات جب اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اگر تم اس وقت تھوڑا مال بھی لگاؤ گے تو بعد میں اگر تمہارے پاس بہت سا مال بھی آ جائے لیکن جس وقت ضرورت زیادہ ہو تو ضرورت کے وقت تمہارا وہ تھوڑا مال لگانا بعد میں مالداری کے وقت مال کی فراوانی کے وقت اگر تم ڈھیر سارا مال لگاؤ گے تو تب بھی تمہارا وہ تھوڑا سا مال لگانا ضرورت کے وقت وہ اس سے اجر میں زیادہ ہوگا اسی لیے آج موقع ہے اور اس موقع کو نہ گواؤ اور اس موقع کو ضائع نہ ہونے دو لا طویمن کو من انفقا برابر نہیں ہے تم میں سے من وہ شخص انفقا کہ جس نے خرچ کیا من قبل الفتح فتح سے پہلے فتح میں یہاں پہ دو اقوال ہیں یا تو فتح سے مراد سلح دیبیا ہے اور یا زیادہ طور پہ فتح کا اطلاق یہ فتح مکہ پہ ہوتا ہے لیکن دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ فتح سلح ادیبیا یہ فتح مکہ کی تمہید تھی فتح مکہ کی تمہید تھی اور یہیں سے فتح مکہ کا آغاز ہوا ہے سلح ادیبیا سے تو اسی لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے جی اس سے پہلے جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے کیونکہ اس وقت مال لگانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی جن لوگوں نے اسلام کے آغاز کے دور میں مال لگایا ہے تو وہ برابر نہیں ہے اور بعد کے اگرچہ صحابہ ہیں بعد میں جن لوگوں نے مال لگایا ہے تو یہ آپس میں درجے میں برابر نہیں ہے بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہلے پہل ایک نیا پودا وہ جب نکلتا ہے تو وہ یہ آبیاری کا اور پانی کا اور رکھوالی کا حفاظت کرنے کا وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے پھر جب وہی ننہ پودا وہ جب تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر بعد میں اس کی آبیاری کی ضرورت رہتی نہیں ہے تو اسی لیے یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کا جو پودا تھا تو اس کی بھی آبیاری کی ضرورت تھی پھر بعد میں اس کی اتنی ضرورت وہ رہی نہیں اسی لیے فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا مال خرچ کیا تو ان کا اجر و ثواب وہ بہت زیادہ ہے اور بعد والے ان کے مرتبے کو وہ پہنچ نہیں سکتے لا يستوی منکو من انفقا برابر نہیں ہے تم میں سے من وہ من وہ شخص کے جس نے خرچ کیا من قبل الفتح فتح, فتح مکہ سے پہلے یا سلیہ حدیبیہ سے پہلے وقاتلا اور وہ لڑا اولائکا اعظم درجتا من الذین انفقو یہ لوگ یہ مرتبے میں بڑے ہیں یہ درجے میں بڑے ہیں مین الدین ان لوگوں سے ان کے جنہوں نے خرچ کیا من و اس فتح کے بعد جن لوگوں نے اس فتح کے بعد مال خرچ کیا ہے وقاتلو اور وہ لڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو ان سے ان کا درجہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جب ضرورت تھی مال لگایا اور جہاد کیا تو ان کا مقام اور مرتبہ وہ بہت بڑا ہے اسی لیے یاد رکھیں ایمان والوں میں بھی یہ جو مراتب ہیں تو یہ ہوتے ہیں یہ جو فرق مراتب ہے تو یہ ایمان والوں میں بھی ہوتے ہیں اور چاہیے یہ کہ انسان ان چیزوں کا لحاظ کرے بعض لوگ وہ دین کی قرآن اور سنت کی خدمت وہ بعد والوں سے وہ پہلے آئے ہوتے ہیں سخت وقت میں اور انہوں نے بڑی قربانی وہ دی ہوتی ہے ایک مشن کے لیے تو اسی لیے بعد والے ان کے ساتھ یہ حسد نہ کریں کہ ان کو اتنی زیادہ عزت وہ کیوں دی جاتی ہے وجہ یہ کہ ان کی قربانی وہ زیادہ ہے قرآن نے بھی یہاں پہ کہا کہ وہ درجے میں ان سے بہت بڑھ کے ہیں بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ خالد ابن ولید یہ سلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں یہ ایمان لائے ہیں خالد ابن ولید اور دوسری جانب عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں ایمان لائے ہیں پھر انہوں نے ہجرت کی ہے تو ایک موقع پہ خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف دونوں صحابہ ہیں لیکن ان کے درمیان کسی بات پہ اختلاف آیا لیکن چونکہ عبد الرحمن ابن عوف یہ سابقون الاولون میں سے ہیں اور انہوں نے جہاد بھی اس سے پہلے کیے ہیں سلح ادیبیہ سے پہلے مال بھی وہاں پہ خرچ کیا ہے اور خالد اور عمر ابن العث اور عثمان ابن طلحہ وغیرہ ایسے صحابہ دیبیا کے بعد یہ اسلام لائے ہیں تو رسول اللہ نے ایک موقع پہ جب خالد ابن ولید و الرحمن ابن عوف کے درمیان تھوڑی سی بدمزگی وہ پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصب و یہ خالد بن ولید کو کہا تھا کہ میرے صحابہ کو برا بلانا کہو فول لدی نفسی بھی حالانکہ خالد بن ولید بھی بہت بلند مرتب اللہ کے رسول نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا ہے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے لاتب و اصحابی میرے صحابہ کو برا بلانا کہو فول لدی نفسی ہی قسم و کی کہ میری جان اس کے دستے قدرت میں ہے لو ان فقا احدم مثلا احدین صحابن کہ تم میں سے اگر کوئی اہد پہاڑ جتنا وہ سونا خرچ کرے ما مابلغ مدا احدہ تو وہ میرے صحابہ کے ایک مٹھی بھر مال خرچ کرنے کے اجر کو وہ نہیں پہنچ سکتا بلکہ آدھی مٹھی کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا لیکن آج حالانکہ یہ اللہ کے پیغمبر نے خالد ابن ولید کو کہا تھا لیکن آج کے لوگوں کا ان کا صحابہ کرام کے ساتھ کیا نسبت ہے اور آج کتابیں انہوں نے صحابہ کرام کی برائی سے وہ بھر دی ہیں حضرت عثمان ابن عفان جیسے صحابی سے اسی طرح یا جو لوگ شیخین کو بببکر کو اور عمر کو برا بلا کہتے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کا ان میں ایمان ہے یا نہیں ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ شخص کے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے یا سلِح حدیبیہ سے پہلے وَقَاتَلَا اور وہ لڑا اللہ کی راہ میں تو یہ لوگ یہ درجے میں بہت بڑے ہیں مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس فتح کے بعد وَقَاتَلُوا اور وہ لڑے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مودودی جو ہے تو وہ بلم اٹھائے اور وہ صحابہ کرام پر برا بلا اور ان کی برائیہ اور خامیہ بیان کرنا شروع کر دے کہ اللہ کے دربار میں ٹھیک ہے ان کے درجات اور مرتبوں میں فرق ہے لیکن تمہیں یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ تم ان پر کیچڑو چھالو وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ نے جنت کا جنت کے مستحق سارے ہیں ساروں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے یہ تیسری وجہ انفاق کی چلو یہ مال تمہارا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا مال تمہارا ہے لیکن اللہ کو قرض دے دو منزل لدی یقرد اللہ کردن حسنا کون ہے وہ شخص یقر اللہ کہ جو دے اللہ کو قرضن حسن دینا اچھا یہ قرض کا معنی ہم دینا یہ کیوں کر رہے ہیں وجہ یہ کہ قرض میں اس کے معنی میں دو چیزیں وہ شامل ہیں ایک یہ کہ جو, جو لینے والا جو محتاج ہوتا ہے تو ایک تو اسے وہ مال دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری کی جا سکے قرض میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں مال دینا اور دوسری دوسرے کی حاجت پوری کرنا تو اللہ کی تو کوئی حاجت نہیں ہے اسی لیے ہم جو تزمینی معنی ہے ہم جب منطق میں پڑھتے ہیں تو منطق میں ایک لفظ کا کبھی اپنے معنی پر اس کے تمام اجزاء پر دلالت وہ مقصود ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دلالت مطابقی ہے اور کبھی جب ہم جز معنی جو ہے وہ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دلالت تزمنی ہے تو یہاں پہ ہم تزمینی معنی جو ہے وہ لیتے ہیں کہ لفظ کا وہ پورا معنی وہ تمام اجزا نہ لیے جائیں بلکہ اس کے صرف ایک جز پر یہ لفظ جو ہے تو یہ دلالت کرے اور وہ ہے دینا منزل کردن حسنا کون ہے وہ شخص کہ جو دے اللہ کو دینا اچھا فیودا فہو لہو تو پس بڑائیں گے اللہ هو اس مال کو لہو اس شخص کے لیے وہ لہو اجر کریم اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے عزت والا اجر کے بڑے عزت سے اسے وہ اجر وہ دیا جائے گا قرض حسن اس سے مراد اور قرض کے ساتھ یہ قید حسن کی یہ قرآن لگاتا ہے جگہ جگہ اس سے پہلے یہ آیت کئی مرتبہ یہ گزر چکی ہے علامہ ابن قیم وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ قرض کے ساتھ اللہ حسن کی قید لگاتا ہے اور اس میں تین چیزیں وہ مراد ہیں کہ قرض حسن سے مراد کیا ہے کہ انسان عمدہ مال لگائے ردی مال نہ لگائے یعنی وہ مال نہ لگائے کہ اگر کوئی اسے جو ہے وہ دیتا تو یہ خوشی سے اسے نہ لیتا جیسے سورہ بقرہ میں گزرا تھا تم خود اس مال کو لینے والے نہیں تھے ہاں ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے وہ مال لے لیتے لیکن جیسے ہی جیسے ہی ایک سائڈ پہ ہو کر تو پھر تم اس مال کو یعنی پھینک دیتے ہو دوسرے سے حیا کی وجہ سے تو تم وہ مال لے لیتے ہو لیکن پھر اس مال کو تم پھینک دیتے ہو تو سب سے پہلے وہ یہ کہ عمدہ مال لگاؤ قرض حسن میں پہلی شرط یہ ہے ردی اور فضول مال اور بیکار مال وہ نہ لگاؤ دوسرا یہ کہ انسان اللہ کی رضا اللہ کی رضا کے لیے لگائے قرض حسن میں دوسری چیز یہ مراد ہے اور تیسری چیز کہ انسان جس کو دے رہا ہے تو دینے میں نہ اس پر احسان جتائے اور نہ برا بلا کہ جس طرح سورہ بقرہ میں تم لا ما نمان فکو من ولا اذن تو نہ احسان جتائے اور نہ برا بلا کہے کہ ہر وقت تم آتے ہو اور تمہارا کوئی کام نہیں جب دینا نہیں ہے تو برا بلا کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تین شرطیں یہ قرض حسن میں یہ مراد ہے منزل لدی یقر اللہ کردن ہسانہ اس پر پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں منزل لدی یقر اللہ کردن ہسانہ وہاں پہ ہم نے اس پر بعض روایات وہ ذکر کی تھی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی منزل لدی یقر اللہ کردن ہسنا ایک صحابی ہے انصاری صحابی مالدار صحابی ہے ابودہدہ الصاری تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ ہم سے قرض چاہتے ہیں رسول اللہ نے کہا بالکل ہاں تو اس صحابی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اسے پکڑا اور کہا کہ میں اپنے اس باغ کو اپنے رب کو قرض دے دیتا ہوں اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کے باغ میں کھجور کے چھ سو درخت تھے یعنی اتنا بڑا باغ تھا جیسے ہی اس نے یہ دیا تو اس کی بیوی اور اس کے بچے یہ اس وقت اس باغ کے اندر تھے تو جیسے ہی ابو ادا آیا تو باغ کے باہر سے ہی وہ انہیں آواز دے رہا ہے کہ یا ام دہدا امت دہدا اس نے کہا کیوں کیا بات ہے اس نے کہا کہ باغ سے نکل جاؤ میں نے یہ باغ اپنے رب کو یہ قرض دے دیا ہے اور اس نے یہ مال دیا تھا اس دین نے ترقی اس وجہ سے کی تھی اور یہ دین توڑے ہی عرصے میں پوری دنیا پر اس لیے یہ پھیلا ہوا تھا کہ دین پر دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس دین پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے والے لوگ تھے تو اس نے کہا کہ میں نے یہ مال جو ہے تو یہ یہ باغ میں نے اپنے رب کو یہ قرض دے دیا ہے ایک حدیث کتسی میں آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بلکہ یہ قیامت کے حوالے سے ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت کہیں گے اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تم نے میری عیادت نہیں کی تھی اور مجھے بھوک لگی تھی تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا مجھے پیاس لگی تھی تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا تو وہ حیران ہوگا بندہ کہ اے اللہ میں آپ کی کیسی عیادت کرتا تو تو رب العالمین ہے اور میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا اور میں آپ کو کیسے تو تو ان چیزوں سے غنی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ وہ مریض ہوا تھا تم نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے اس کے ہاں پاتے اسی طرح میں میرا فلاں بندہ وہ تم سے کھانا مانگ رہا تھا تم نے دیا نہیں اگر تم اسے کھانا دیتے تو تم مجھے لوجت تدالی تو تم مجھے اپنے پاس پاتے یا اس بندے کے پاس پاتے اور اسی طرح اگر تم نے اسے پانی پلایا ہوتا تو تم اسے پاس لیکن تم نے یہ نہیں کیا تھا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا دن وہ گزرتا نہیں ہے کہ ایک دو فرشتے صرف اسی مقصد کے لیے وہ اترتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں اور مال کو خرچ نہ کرنے والوں کے بارے میں وہ یہ ندا اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ مت منفقا خلفا یا اللہ خرچ کرنے والوں کو مزید دے اور جو دوسرا کہتا ہے اللہ مت منف کَ یا اللہ جنہوں نے مال کھینچ رکھا ہے اور جنہوں نے مال روک رکھا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے اس کے مال کو برباد کر دے اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ ہر دن رات کے آخری حصے میں وہ آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں اور صدا لگائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میں یہ درونی فس کون ہے مجھ سے دعا طلب کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یا مجھ سے مانگے میں اسے دوں اور اللہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ میں یقرا ظلم کون ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرے اور اپنا مال اس ذات کو دے غیر کہ جو کبھی مفلس نہیں ہوگا اور جو کبھی مفلس نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی پر ظلم کرنے والا ہے کون ہے کہ وہ اپنا مال یہ اسے دیتا ہے منزل لدی یقر اللہ کردن حسنا کون ہے وہ ذات کہ جو دیتا ہے اللہ کو دینا اچھا لیکن آج مال خرچ کرنے والے اور دین پر اپنا مال لگانے والے یہ نہیں ہیں بلکہ اس مہینے رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں کہ قرآن کی جتنی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اللہ کے گھر میں مسجدوں میں اسے اونے پونے بیچا جاتا ہے اور آج کل ایک لین دین وہ مسجدوں میں وہ شروع ہے حالانکہ یہ یاد رکھیں جی تراویح میں جی اگر ایک قاری کو ایک حافظ کو پیسے دیے گئے یا اس کے بدلے میں اسے کپڑے دیے گئے یا اس پر جو بھی کچھ دیا گیا تو یہ یاد رکھیں کہ اس حافظ کی بھی تراویح نہیں ہوئے اور پیچھے جو کھڑے ہونے والے ہیں ان کی بھی نماز نہیں ہوئی اس اور اس پر تو یہ تمام جتنے یہ دین فروش ہیں ان کا بھی اتفاق ہے وہ تو کہتے ہیں کہ امامت پر اور ان چیزوں پر تو لینا جائز ہے لیکن تراویح پر اگر اجرت لی گئی تو اللہ والمعتی کل آسمان لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ ہیں اور دونوں کی یہ عبادت یہ ہوئی نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ بھی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ تین وجوہات یہ ذکر کی گئی مال خرچ کرنے کے حوالے سے یا آمین بلّہ ورسولی رسول ہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو مما اس مال میں سے کہ اس نے بنایا ہے تمہیں مستقلفی نا بٹھایا ہوا فی ہی اس مال کے لگانے میں اور یا قائم مقام اپنے بڑوں کا فلدی نامنومن منکم پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور اور اس کا رسول وہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر اور اس نے لیا ہے اور تحقیق اس نے لیا ہے تم سے وعدہ عہد و پیمان ان کن مومنین اگر ہو تم یقین کرنے والے اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو بیچتا ہے اپنی اپنے بندے پہ رسول پہ آیاتم بینات واضح آیتیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف حالانکہ یہ تو مومن ہے لیکن جب تک مال نہیں لگائے گا تو اسی طرح اندھیروں میں بٹکتا رہے گا رحیم اور بے شک اللہ تم پر وہ بہت شفقت کرنے والا رحیم اور مہربان ہے اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور خاص اللہ ہی کے لیے باقی رہ جانے والا ہے زمین اور آسمان والوں کا سب کچھ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے سلیہ حدیبیہ سے پہلے یا فتح مکہ سے پہلے وقاتلہ اور وہ لڑا یہ لوگ یہ درجے میں بہت بڑے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے خرچ کیا من بعد اس کے بعد وقاتلو اور وہ لڑے لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ان میں سے کس پر بھی تم زبان درازی کرو اور یہ اپنا قلم اٹھاؤ وَكُلَّنُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ساروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ نے جنت کا اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے کون ہے وہ شخص کہ جو دے اللہ کو دینا اچھا اور دینے میں یہ تینوں چیزیں ایک یہ کہ وہ عمدہ مال ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں کوئی احسان جتانا اور برا بلانا ہو فی دعائے فہو لہو تو بس بڑھاتے ہیں اللہ اس مال کو لہو اس منفق کے لیے اس خرچ کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے ثواب ہے